النار بها ان سے کہا جائے گا یہی وہ آگ ہے جس کی تم تقزیب کرتے تھے ان سے جہنم پر معمور فرشتے کہیں گے کہ یہی وہ نار جہنم ہے جس کی تم دنیا میں تقزیب کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان سے ان کی تزلیل و احانت میں اضافہ کرتے ہوئے کہے گا کہ یہ نارے جہنم جس کا تم اب مشاہدہ کر رہے ہو کیا یہ جادو اور افسانہ ہے جیسا کہ تم دنیا میں ہمارے رسولوں کو جادوگر اور ہماری کتابوں کو جادو اور افسانہ کہا کرتے تھے یا تم اندھے ہو اور نارے جہنم کو دیکھ نہیں پا رہے ہو جیسا کہ تم دنیا میں دل کے اندھے تھے اور راہ حق کو نہیں دیکھ پا رہے تھے